غلب حال, حال کام بھی عام آدمی کرنے لگ جائے ایک آدمی ہے, پتہ چلے کہ دان ٹوٹا تھا اور وہ دان توڑ دے تو اس, کو, اس نے جو ہے تو آ, ایک ایسے کام پر عمل کیا کہ جو جائز نہیں تھا غلب حال والے کا حال جو ہے وہ دن کی بنیاد نہیں بنتا دین کی بنیاد وشو آباس والوں کے حالات ہی بنتے ہیں ان کو وشو آباس جگہ پر غلبہ حال والے جو ہیں معذور ہونے کی وجہ سے ان کی پکڑ نہیں اور غلبہ حال ہو جانا جو ہے تو یہ اس جذبے کی شدت کو علامت ہے کہ وہ جذبہ اس کے پر بہت شدت کے ساتھ تاری ہو گیا تو جذبہ کا طاری ہونا بجاتے خود ایک بہت بڑا کمال ہے وشو آباد کا جواب دے دینا یہ ایک بچی کمزوری ہے اور اس پر جو کام آدمی سردرز جائیں وہ اس کی جو ہے کوئی اور کڑک اس کے لیے نہیں ہوتی ٹھیک ہے الہ الا اللہ